سنو کا سدا کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق و غایت نہیں کی ہے اس نے اسے اپنی طاط و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے اس دنیا میں جانوروں کی طرح آزاد چھوڑ دیا گیا ہے بلکہ اللہ نے اسے عوامر و نواہی کا مکلف بنایا ہے اور قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا اور اچھے یا برے اعمال کے مطابق اسے جزا یا سزا دی جائے گی آدمی اگر اپنی تخلیق کی ابتدا پر غور کرے تو ایمان لے آئے کہ باری تعالی یقیناً اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اللہ تعالی نے فرمایا اسے خوب معلوم ہے کہ وہ منی کا ایک حقیر قطرہ تھا جسے اس کے باپ کی پیٹ سے نکال کر اس کی ماں کے رحم میں ٹپکایا گیا پھر کچھ دنوں کے بعد وہ قطرہ منی خون بن گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا اور آز و جوارح بنا کر اس ٹکڑے میں جان ڈال دی پھر اس قطرہ منی سے پیدا کردہ انسانوں کو اللہ نے مرد و زن دو قسم کے انسان بنائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی نوئے انسان جو اللہ قطرہ منی کو مختلف مداری جو مراحل سے گزار کر تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے وہ یقیناً اس پر قادر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وب التوفیق